السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلۃۃ نبی بعد اما بعد فاعوذ ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بہنو قرآن پاک کا ساتا سا اندازِ بیاں ہر انسان کے دل پہ دستک دیتا ہے کہ وہ عقل سے کام لے اور ایسے ایسے دلائل پیش کرتا ہے جو کسی کی نگاہوں سے اوجھل نہیں بلکہ ہر شہری دیہاتی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ تمام اپنی آنکھوں سے ان دلائل کو دیکھتے ہیں اور قرآن پاک انسان کو شک سے نکال کے یقین کی منزل کی طرف لے جاتا ہے ایسے کھلی دلیلیں پیش کرتا ہے کہ انسان یقین اور تصدیق کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی ہیں قرآن پاک نے دونوں قسم کے لوگوں کے لیے دلائل پیش کیے ان کو نشانیاں دکھائیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صنریم آیاتینہ فلافا کی وفی انفسم لَهُمْ أَنَّهُ الحق کہ ہم انسانوں کو زمین و آسمان میں ایسی ایسی نشانیاں دکھاتے ہیں زمین و آسمان میں ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے نفسوں میں ایسی ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ اگر انسان ان نشانیوں پہ ان دلائل پہ غور کرے حَتَّى يہ لَهُمْ أَنَّهُ الحق تو انسان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اللہ کی ذات حق ہے کسی شاعر نے کہا ہے وفیقلی شہو آیا تد العلا اللہ واحدو کہ ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اللہ کی ذات اکیلی ہے ویسے تو پورے کا پورا قرآن وجود باری تعلیٰ اور توحید باری تعلیٰ پر دلائل پیش کرتا ہے لیکن ہم صرف ایک آیت پڑھیں گے جو کہ ہمارا سبق ہے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز کے ساتھ آفاقی دلائل پیش کیے اور انسان کو سمجھانا چاہا کہ او اللہ کی ذات کے انکاریوں دیکھو تو صحیح اللہ کی ذات موجود ہے ایک امام صاحب تھے ان کے ساتھ ایک ایسے بندے کا مناظرہ تھا جو اللہ کے وجود کا منکر تھا ٹائم فکس ہو گیا کہ فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ پہ مناظرہ ہوگا امام صاحب کافی لیٹ گئے تو وہ بندہ کہنے لگا کہ عجیب مسلمانوں کا امام ہے وقت کا ہی پابند نہیں اس نے مناظرہ کیا کرنا ہے امام صاحب جا کے کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ جب میں آ رہا تھا دجلہ کے کنارے ایک درخت ہے تو اس درخت سے خود بخود لکڑیاں بنی ان لکڑیوں سے خود بخود تختیاں بنی ان تختیوں سے خود بخود کشتی بن گئی اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کشتی خود بخود دجلہ میں چلنا شروع ہوگی دریا کے اندر چلنا شروع ہو گئی تو وہ جو اللہ کی ذات کا انکاری تھا اس نے کہکا لگایا اور کہنے لگا یہ بندہ تو پاگل ہے امام صاحب کہنے لگے کہ عجیب بات ہے اللہ کے بندے ایک کشتی خود بخود بن نہیں سکتی خود بخود چل نہیں سکتی تو یہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے یہ زمین و آسمان ہیں ان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ زمین و آسمان کا کائنات کا نظام جو چل رہا ہے آخر اسے بھی تو کوئی بنانے والا ہے اسے بھی تو کوئی چلانے والا ہے جب ایک کشتی خود نہیں چل سکتی تو یہ کائنات کا نظام کیسے خود چل سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ سمجھایا اور بتایا کہ اللہ کی ذات موجود ہے اللہ فرماتے ہیں ترجمہ غور سے سنیے گا فرمایا انا بے شک فی خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں والارضی اور زمین کی پیدائش میں وقت طلاف لی و نہار اور بدل بدل کر آنے جانے میں اللیلی و نہاری رات اور دن کے ولفل کی اور کشتیوں میں اللہی وہ جو تجری چلتی ہیں فل بحری سمندر میں بیماں ان چیزوں کے ساتھ چلتی ہیں جو چیزیں ینفا و نفع دیتی ہیں اناسا لوگوں کو وما اور اس میں بھی جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا منسمای آسمان سے مما ان پانی فعیہ پھر اس نے زندہ کیا بہی اس پانی کے ساتھ الرزہ زمین کو بہادموتیحا اس کی موت کے بعد وبسا اور جو اس نے پھلائے فی اس زمین میں من منکل دابت ان ہر قسم کے جانور و تشریفر ریاحی اور ہواؤں کے پھیرنے میں وصحاب المصری اور ان بادلوں میں جو المصحری پابند کر دیے گئے ہیں بین سماعی ولا آسمان اور زمین کے درمیان ان تمام چیزوں میں لیاتِن نشانیاں ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان کا نظام آسمان کی پیدائش زمین کی پیدائش دیکھیں آسمان کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے چھت بنا دیا ایک چھوٹی سی چھت ہم بغیر ستون کے بغیر دیوار کے نہیں بنا سکتے لیکن اللہ نے اتنی بڑی چھت کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے یہ چھت ہی چھت نظر آتی ہے اللہ نے اتنی بڑی چھت بغیر آمادن بغیر ستون کے بنا دی اور یہ زمین اسے ہمارے لیے بےچونا بنا دیا فرش بنا دیا وقت نہار کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال ہے اگر ہمیشہ اللہ تم پہ رات کو ڈال دے کون ہے جو روشنی لے آئے اور اگر اللہ سدا کے لیے تمہارے اوپر دن ہی چڑھائے رکھے تو کون ہے جو سکون کے لیے تمہارے لیے رات لے آئے یہ واحد اللہ ہی کی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے اور پھر دیکھیں کشتیاں ہیں پانی پہ چلتی ہیں اتنی بڑی بڑی کشتیاں پھر ان کے اندر اتنا اتنا وزن یہ کشتیاں ان اس وزن کو لے کے ان سا اس سامان کو لے کے مشرق سے مغرب تک اس سامان کو منتقل کر دیتی ہیں اور پھر اللہ نے ان کشتیوں کو چلانے کے لیے ان کو حرکت دینے کے لیے ہواؤں کو اللہ چلاتا ہے پھر دیکھیں اللہ کتنے عجیب طریقے سے قطرہ قطرہ کر کے جب بارش ہوتی ہے قطرہ کترا, کترا کر کے اللہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اس طریقے سے پانی زمین پر آتا ہے بارش کا قطرہ قطرہ کر کے کہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچتا پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی بنجر زمینوں کو آباد کر دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں ان تمام چیزوں میں لایات ان نشانیاں ہیں لیکن کن کے لیے لکومن ان لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے یا جو عقل کرتے ہیں صد اللہ العظیم